وإن الحمد لله نخمده ونستعيله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن خيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذلنا ومن يهدل فلا حدينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريفنا وأشهد أن محمد نبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله من سو بارہ ایک سو تیرہ اور اس کے بعد کی آیات ہے وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ أَدُوَّ وَالشَّيَاطِينُ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُؤْثِرُونَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ۚ ذَٰلِكَ الْقَوْلُ غُرُورٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَوُجُبَ كَمَا فَعَلُوا والی تعليری پوزوم جمہوريت کے متعلق ہے کچھ اس قسم کی بات ہے بہرحال کا كرا تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں علماء اللہ سنت سے اور دعات جو اہل حق ہیں ان سے خاص کر مجاہد الاسلام بٹ وغیرہ یہ لوگ اللہ تعالی انہیں حفاظت میں رکھے اور ان کی کوششوں برکت دے بہت کچھ محنت کر رہے تو یہ جو رد ہے یہاں پر صورت العنہ میں یہ اصل میں جمہوریت کی روح جو ہے جو انسان کی ایسی خرابی ہے کہ نب سے انسانی معاشرہ قائم ہے اس وقت سے چل رہی ہے اور تمام امبیا اور رسل کی مخالفت اس بنیاد پر کی گئی اس کا بیان کیا گیا آج اس نے جمہوریت کا لباس پہن لیا فتن لباس تو بدلتے رہتے ہیں مگر اصل ان کی ایک ہی ہوتی ہے تو فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے شیطانوں میں سے جو کہ انسانوں میں سے بھی تھے اور جنوں میں سے بھی تھے یو ہی ملا آباد یقرو فلقول غروڑہ یہ شیاطین اپنے انسان شیاطین دوستوں کو اس قسم کے وسواس اور اس قسم کی غلط باتیں سجھایا کرتے تھے جو کہ گمراہ کرنے کے لیے انتہائی حسین بنائی گئی یقرو فلقول بڑے سنہری اقوال بہت ملمہ سازی والی باتیں جھوٹ کو ایسا خوبصورت بنانا کہ جھوٹ سچ اور سچ جھوٹ نظر آئے ولاؤ شاہب ماں کا آلوف اور اگر اللہ زبردستی اس چیز کو روک دیتا تو کوئی ایسا نہ کر سکتا یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ انبیاء اور رسول علیہ مسلاط وسلام کی مخالفت ہو اور اس مخالفت پر عہد ایمان کا امتحان ہو اور اس امتحان کی وجہ سے ان کو بڑے بلند درجات ملے اور ان لوگوں پر حجت تمام ہو جائے جو جان بوجھ کر انبیاء اور اصول کی مخالفت پر تلے ہوئے فضر ہوں وما یقرور ان کو بھی چھوڑ دے اور جو کچھ یہ افطرا کرتے ہیں اس سے بھی جدا ہو جائے اور یہ اس لیے ہے یہ دشمن انبیاء اور کے اس لیے ہر معاشرے میں نبی علیہ سلاط و السلام سے لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پائے گئے اور اب بھی اطوائف المنصورہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر گامزن ہے قیامت تک کے لیے اس کے بھی دشمن کی طرح ہوں ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی دے دی لا من خالف جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کا کچھ بھی نقصان نہ کر سکے گا ولا من خاصلہ اور جو ان کا ساتھ چھوڑ دے گا تو وہ بھی ان کو کمزور بھی نہ کر سکے گا نقصان بھی نہ پہنچا سکے گا یہ اس لیے اللہ نے ایسا کیا بلطا اب اردالآخرا تاکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مگر اہل ایمان میں شامل ہو چکے ہیں یہ اہل ایمان ہونے کے ذوب میں مبتلا ہے یا دعوی کرتے ہیں ان کے دل اس ملما سازی کی طرف جھک جائیں ان کے کھینچنے والے پرکشش اقوال اور ان کا انداز بیان خوبصورت اور بات کو ایک عجیب رنگ دے کر پیش کرنے کا طریقہ اور دنیا میں اصلاح اسی, ہو اسی کو کہنا کیونکہ منافقین کو جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو مسلم ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں اصلاح فساد کا نام رکھ لیا اور اصلاح کا نام فساد ہو گیا उलट انہوں نے مایار کن کے دل اس کی طرف جھکے کن کے جو کہ لا یوں بل آخرا آخرت پر یقین نہیں رکھتے ساری کی ساری دین کی بات آخرت پر یقین کی بنیاد پر ہے ان نمل امال بلی یاد امال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور نیت سینے کے اندر موجود ہے جو شخص آج بھی روزہ رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے جہاد ہے سچ بولتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے ہر ایک عمل میں اسی وقت جان آئے گی اور عمل زوردار ہوگا رحمان پر چڑھے گا جب یہ عمل خالی اللہ کے لیے اور نبی علیہ السلاط والسلام کے طریقے پر ہو اور اس شخص نے یہ جو کچھ کیا ہو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا سمجھاؤ کہ ایک دن آنے والا ہے کہ حساب لینے والا انعام کا حساب لے گا دنیا میں میری اچھی مشہوری ہو جائے بڑا میں سنت اور قرآن پر چلنے والا مشہور ہو جاؤ اللہ کے ہاں اگر یہ معاملہ غلط ہوا تو کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا تو جو آخرت پر یقین نہیں رہتے وہ مولما سازی سے وہ بڑی جلدی متاثر ہوتے ہیں اور اس کے بعد والی یا پہلے وہ مائل ہوئے والدین ان کے دل مائل ہوئے اس سنہری اقوال اور سنہری داختان کی وجہ سے جو بنائی گئی پھر کیا ہوا پھر وہ راضی ہو گئے پہلے انسان مائل ہوتا ہے جب چلتا چلا جاتا ہے نا تو پھر اس کی عادت کے اندر تبدیلی آتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ مثلا پہلے لوگ موبائل خریدتے اور اس کو بہت احتیاط سے استعمال کرتے ہیں کہ اس میں شیطانی کام بھی ہے پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ ایک دائی ہے درخت دینے کے لئے قرآن کرا آیا اور اس کے موبائل پر موسیقی کی ٹیون آ گئی جب اسے کہا جاتا ہے تو وہ اس کہنے کو برا مناتا ہے اور کہتا ہے کہ بس بچوں کے ہاتھ میں آیا تھا کسی نے چھیڑ دیا ہوگا یعنی وہ چاہتا ہے کہ اسے ٹوکا نہ جائے کہہ جائے کہ اس کی وجہ سے اس کا رنگ پھک ہو جائے اور وہ اپنے رب الجلال بلی کرام کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا اور زلیل سمجھے بلکہ وہ الٹا اس بات کو برا جانتا ہے کہ تم نے سب کے سامنے میری بے عزتی کر دی بلکہ ایک دائی کو میں نے یہ کہا کہ آپ اس ٹین کو بدلیں انہوں نے کہا یہ بھی عجیب ہیڈیک ہے سر درد ہے یہ عجیب بائی کے دائی یہ بات کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلے جھکاؤ ہوا پھر اس کے بعد والی یار راضی ہو گئے لوگ میں نے کہا پھر آپ ایسے کریں کہ اس موبائل کو رکھیں ایک پتھر نیچے رکھیں ایک اوپر رکھیں اور اس کو چکنا چور کر دیں آپ کو دعوت دین دینا ہے اور یہ آپ کا اپنا حال ہو یہ بات کیسے جائز ہے والاری خون وہ قطاری خون اور پھر وہ کرتوتیں کریں جو ان کی کرتوتے اپنے امال کمائے اس کی بنیاد پر اس کے بعد حقیقت جو ہے کہ یہ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں یہ سارا کچھ جو ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ ساری جو میٹھی اور مزیدار اور پرکشش کہانیاں بنا بنا کر حسین قسم کے بیانات اور زبردست قسم کی جو ہے وہ ترتیب اور حکمت پیش کی جاتی جن میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے معاشرے میں کہ لوگ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور لوگ سب کے سب اس پر راضی ہو جائیں گے وقتی طور پر اس بات کو نہ منہ سے نکالا جائے نہ عمل سے ظاہر کیا جائے تو دیکھو لوگ اسلام کے قریب کس طرح آئے گے اور یہ چیز ہلکے درجے میں بعض فالحین کے بھی اندر آ جاتی یہ نہ سمجھیے کہ میں سب کو ایک ہی گروہ میں شامل کر رہا ہوں یہ تو راسوی اور خارجیوں کا کام ہے بہرحال بڑے بڑے مفسرین نے جیسے یا و معجوج کے قصے سے بہت پریشانی محسوس کی کہ اگر یہ قصہ نہ ہوتا تو شاید سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اور اس کی عجیب و غریب تعبیلا کرتے ہوئے بعض قوموں کو ماجوج قرار دینا پڑا انہیں بعض دجال کے قصے سے بڑے پریشان ہوئے کہ یہ دجال کا مسئلہ اگر نہ ہوتا اور احادیث نہ ہوتی تو شاید سارا یوروپی مسلمان ہو چکا ہوتا بعض کو پردے پر شرم آتی بعض کو توحید پر شرم آتی جو سب سے خطرناک ہے کہ اگر توحید کی بنیاد پر مسلمانوں کے اندر تقسیم کی گئی جو کہ اس وقت مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے تو امت بلک جائے گی اور اس کے بعد ہماری قوت ختم ہو جائے گی پھر ہم کیسے چلیں گے قوت کے مقابلے میں یہ سب سے خطرناک روش ہے اور یہ روش ہے جو کہ حقیقت یہ چاہتی ہے جو یہاں پر اس کے بعد کی آیات میں آ گیا یہ شیطان کا جو پیچھے اس کے مطالبہ ہے اور جو کوشش ہے وہ وہی ہے جو اس نے قسمیں اٹھائی تھی اللہ کے سامنے کہ میں ایک گروہ اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جاؤں گا بہت بڑا گروہ نسیب بم میرا لکھا پڑا حصہ میں وصول کر لوں گا نہیں بچے گا کوئی بھی اللہ عباد وہ کیا ہے کوشش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دینے کا حکم دیا گیا آتا غیر اللہ اب تغیر حکم کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو حکم بنا لوں میں دین کسی اور سے لوں کیونکہ اللہ جیسے پیدا کرنے کا حق رکھتا ہے انسانوں کے لیے دین مقرر کرنے کا بھی حق صرف اسی کا ہے جس نے انسان کو بنایا ہے تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو حقم بناؤں یہ ہے اصل مقصد تمہارا کتاب اور وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف کتاب نازل کی مفصلہ کلم خلی کتاب ہے جس میں پوری زندگی کا نظام حیات اجتماعی انصرادی اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ موجود ہے یقینا سنت کی روشنی میں ودین آتئین امول کتاب اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تم سے پہلے اہل کتاب ربک <مِّلْرَّبِّك> ان کو خوب معلوم ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی بالحق اور سچائی پر مبنی ہے اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے یہ سب اللہ کی باتیں ہیں وہ من اسکو مل اللہ عقیلا اور اللہ سے زیادہ سچ بات کرنے والا بھلا کون ہے اے اللہ تو ہی ہے تیرے سوا کوئی نہیں فلاح تک نہ ملن تو اے اہل ایمان کسی شک میں مبتلا نہ ہونا ربض الجلال و کی باتیں حق اور سچ ہے اور تمہارے دشمن جو یہ تأثر دیتے ہیں کہ ان باتوں میں یہ بات سمجھ نہیں آتی یہ بھی بات سمجھ آتی اگر اس کو سمجھا دو تو ہم اسلام میں داخل ہو جائیں یہ تو انبیاء کو کہا گیا ما نف ہم نہیں سمجھتے کثیر اب نما جو تو اکثر باتیں کرتا سمجھ میں نہیں آتی ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے توحید کا واضح کرنے والے کو کہ یہ بڑی مشکل باتیں کرتا ہے یہ سمجھ نہیں آتی وہ مشکل اس لیے ہے کہ معاشرے کی محبتیں معاشرے کا دستور اور عادت وہ ساری کی ساری اس کے خلاف ہے اور سکوت خلافت کی وجہ سے کیونکہ اسلام کا نظام مدت سے ہمارے سروں سے ہٹ چکا ہم ایک ایسی زندگی گزار رہے مستند اور ذلت کی جس میں حکام نے اور ان کے تکر اور بوجھ نے اسلام کی حقیقتوں کو بدل کر رکھ دیا ہے اور ہم مدت سے عادی ہو چکے ہیں اب جب اسلام اصل سامنے آتا ہے تو وہ مداخ نظر آتا ہے وہ اختراک نظر آتا ہے نظر آتا ہے کہ یہ تو توڑ کے رکھ دے گا سب لوگوں کو اس طرح تو امت تقسیم ہو جائے گی اور ساری قوت جو ہے وہ جاتی رہے گی کیونکہ اسلام یہ بن چکا ہے اور جمہوریت یہی ہے کہ سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلو جمہور جو ہے معاشرہ سارے کا سارا اس کے ساتھ چلنا ہمیشہ آسان ہوتا ہے اور اس کے خلاف چلنا دنیا کی سب سے مشکل بات ہے سب سے مشکل بات ہے کلاشن کو پکڑے ہوئے شخص کے ساتھ گولی کا فرق نہ رکھتے ہوئے آخرت پر یقین رکھتے ہوئے لڑ رہا لڑ جانا یہ آسان ہے معاشرے کے ساتھ لڑنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے ابراہیم علیہ اصلاحات اسلام کا وہ قول ضرور یاد کر لیا کرے ان متخص تم مندون اللہ یا ابراہیم نے کہا یہ جو تم بدھ پوچھتے ہو نا اللہ کے علاوہ مشکل کشا اور حاجت روا بنائے تمہیں پتہ ہے اکثر کو پتا ہے ان مجاوروں کو پتہ ہے کہ مشکل کشا حاجت روا یہ کوئی نہیں ہے ایک بہت بڑا تعویز دینے والا دنیا کو شفاف بخش تھا اپنے خیال میں ہمارے ایک دوست کے پاس ڈسپینسری پر دوائی لینے آ گئے انہوں نے کہا بھائی تم تو دنیا کو چفا دیتے ہیں؟ یہاں کیا لینے آئے ہو نے کہا تیری یہ چلتی ہے میری وہ چلتی ہے بس اندر سے سب کو پتا ہے. خوب کمال عثمانی کہا کرتے کہ بڑے سے بڑے مجاور کا بیٹا بیمار ہوگا سیدھا اسپیشلسٹ کے پاس سب سے اونچے چلڈرن اسپیشلسٹ کے پاس پہنچے گا اسے یقین ہے اس کے پاس کچھ نہیں تو کہا رفال ان تخص تم منظور یا یہ جو بت تم پھولتے ہو اللہ کے علاوہ بینکم فی الحیات الدنیا اصل کہانی یہ ہے کہ یہ دنیا میں تمہارا جوڑ ہے مزے زندگی کی رونق رشتے داریاں اکٹ اور آسانیاں یہ ملتی ہیں سارا معاشرہ خوش ہے جس طریقے پر جس کو سارا معاشرہ نیکی کہتا ہے وہ نیکی کرنے میں تو وہاں مزا آتا ہے ہر طرف سے اس شخص کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے جب وہ توحید خالد کو لے کر اٹھتا ہے اس کے منہ پردے مارا جاتا ہے اختراق کرنے والا امت کو تقسیم کرنے والا فسادی انسان اسی لیے تو روز محشر یہ لڑیں گے اور کہیں گے کہ وہ کدھر گئے آج نظر نہیں آتے جہنم میں جن کو ہم فسادی کہتے تھے اتحزنا فکریہ انہ ابشار آنکھیں پھر گئی یہ نظر نہیں آ رہے یا ہم نے انہیں ٹٹھا بنایا تھا وہ اللہ والے دی. یہ ہمیشہ سے کام چلا ہے تو ابراہیم علیہ ضلاع والسلام نے کہا مبت بینکم فی الحیات الدنیا اصل میں یہی جمہوریت ہے جمہوریت اور کچھ نہیں روس کی یہی ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا میں تمہاری مبتت اور محبت کو قائم رکھنے کے لیے تم غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں تم میوم القیامت پھر ایک دن قیامت کا آنے والا ہے جبکہ اللہ حاکم ہوگا اور سب سے تمام اختیارات چھین لے گا لگا یباد و تم میں سے باز باز کا کفر کریں گے وَيَا بَعْدُ اور تم میں سے باز باز پر لانتے برسائیں گے واہ تم انار تمہارا ٹھکانا پھر آج ہوگا وہ مالا تم من سری اور تمہیں کوئی مددگار نہ ملے گا اس دن کہیں گے اللہ تعالی جس نے ہمیں جہنم میں پہنچایا اس کو دگنا عذاب دے اور کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم جہنم میں نہ جاتے تو اصل کہانی یہی ہے کہ لوگوں کا جو ہے سب کا خیال رکھنا اسی لیے کہا کہ تیرے سے پہلے نبی محمد کریم صلی اللہ سورہ زخرف میں جتنے بھی ہم نے نبی اور رسول مبوس کیے ہمیشہ یہی بات ہوئی کہ اس کی قوم نے کہا انا بجگ نا آبا نا انا اللہ ہی مختص ہم نے اپنے آبا کو اس طریقے پر پایا ہم انہی کے آثار پر چل رہے ہیں تو آبا نے جو اسلام کی تشریح دے دی وہ تشریح تو بڑی آسان ہے کچھ پر چلا جائے اگرچہ کے کی تشریح کبھی قرآن و سنت کے مطابق بھی ہوتی وہ تو خوش قسمتی ہے جس کے آبا کی تشریح قرآن و سنت کے مطابق ہو اور اس کے آبائش والے ہی, ہی, ہی ہوں اگر آبا نے کچھ تشریح میں غلطیاں کی یا کچھ غلطیاں اور جھوٹ ان کے ساتھ ملا کر اسلام کی تشریح مشہور ہو گئی دونوں کام ہوتے ہیں آبا میں بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو پھسل گئے اور وہ بھی ہوتے ہیں جو صالحین ہیں مگر ان پر جھوٹ لگا کے لوگوں کو پھسلا دیا گیا ملما سالی کے ساتھ کہ یہ فلاح حضرت نے کہا فلاں حضرت نے کہا اس کے بعد یہ تمام کے تمام معیارات بدل گئے جب معیار ہی بدل گیا باقی کیا رہ گیا مثلا میں آپ کو بالکل ایک زندہ مثال دیتا ہوں اب اس سے بہت بھائی جو ہے ناراض شاید ہو مگر میں اس ناراضگی کی پرواہ نہیں کروں گا رویت حلال کمیٹی ہے تاغوت نے بنائی پاکستان کی تابوتی حکومت اس کا تابوت میں سب پرواز ہے اس نے سب سے پہلے جو نقصان کیا وہ یہ کہ یہ شرط توڑی ہے کہ رویت کے لیے گواہی کے لیے مسلم اور مشرق میں فرق کیا جائے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث اس پر شاہد ہے کہ جب کہ وہ گواہی لی گئی چاند کی کسی نے گواہی دی رویت کی کیونکہ روزہ عبادت ہے صبح کی بات کوئی نہیں اس لیے روزے کے لیے ضروری ہے کہ گواہی آئے چاند کی وہ بھی عبادت ہے مالا یو سمو جس سے پورا نہ ہو واجب جس کے بغیر پورا نہ ہو وہ بھی واجب ہے اس وقت اقوال یعنی وہ قانون میرے منہ پر نہیں آ رہا اگر وزو کے بغیر نماز نہیں تو وزو بھی واجب تو یہ واجب ہوا گواہی کو اختیار کرنا مسلمانوں کا گواہی دینا جب چاند دیکھ لیں اس کے لیے پوچھا اتش الہ الا اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اس نے کہا ہاں گواہی دیتا ہے کہ یا محمد عبدال رسول تب اس ایک شخص کی گواہی پر کہا کن یا بلال بلال کھڑا ناد لوگوں کے اندر منادی کرا لے کہ کل روزہ ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا و ابیب و امی نے خود چاندنی دیکھا ایک مسلمان پر یقین کیا اور اس کے لیے لونڈی اور غلام کی گواہی بھی جائز ہے مگر منیب الرحمان کی گواہی نہیں ہے اگر وہ شرک پر ہے اور بریلوی عقائد کا حامل ہے اور پھر وہ کتابیں بھی پڑھا ہوا ہے اسلام کی یعنی کوئی جہالت کا عذر بھی اس کے لیے نہیں ہے تو اس کی اپنی گواہی قابل قبول نہیں دیا جائے کہ وہ چیئرمین ہو اسی طرح سے کی گواہی قابل قبول نہیں کیا اس رویت حلال کمیٹی کو گواہی دینے والا تو قبر کوج ہو یا قبر کا مجاور ہو تو یہ گواہی کا انکار کر سکتے ہیں جو توحیدی ہی اس میں بیٹھے اس کمیٹی میں وہ گئے کہ تم باہر نکل جاؤ نا یہ تمہیں صدر صاحب نہیں نظر آ رہے اسی طرح غیر اللہ کی پکار لگانے والا غیر اللہ کی نظر و ناج دینے والا داڑی چا بے نوازی شرابی کبابی کوئی بھی گواہی دے دے سب کی گواہی قبول کی جائے گی کیا اس رویت حلال پر ہم مطمئن نہیں ہیں مدت سے ہمارا عمل جو ہے اس کی گواہی پڑی ہے تقریبا ان یہ کہ جو علماء اختلاف کرتے دور اور نزدیک کا مطلب کا اختلاف ہے ٹھیک ہے پھر یہ اختلاف کی بنیاد پر اگر کسی عالم ربانی کا عمل لوگوں سے جدا ہے تو اس پر کوئی دکھ نہیں دکھ اس بات پر ہے کہ سرحد میں گواہی ہو گئی بارہ گواہ آ گئے اس کے بعد ہمارے علماء نے سلفی علماء نے اس بات کی شہادت دی کہ چابان کے, کے تیس پورے ہو چکے ہیں ان کے مفتی امی اللہ پشاوری کے ہاں جو مفتی ہے لائے کامت اس نے کہا کہ ہمارے تو شاہبان کے تیس پورے ہو ان سے پوچھا کہ شاہبان کا چاند کس نے دیکھا اس نے کہا علماء کرام نے دیکھا اب اس کے بعد کیا قصر باقی ہے اور پھر اس پر لوگ بھی جمع ہو گئے کیونکہ نبی علیہ سلاط اسلام کی حدیث ہے فطرکم پہلے سوم محم یومت فمول تمہارا روزہ اس دن ہے جس دن اللہ تمہیں روزے پر جمع کرے سارے مسلمان روزہ رکھے فطرکم یومت الفرول تمہارا عید الفطر اس دن ہے جس دن سارے مسلمانوں کو اللہ فطر پر جمع کرے اور اسی طرح اسم یومت الدہ خون تمہارا عید الاضحیٰ اس دن ہے جس دن اللہ تمہیں عید الاضحیٰ پر جمع کرے اسی سے حافظ ابن تحبی رحیم اللہ نے یہ کہا کہ تمہارا عرفہ کا دن وہ ہے جس دن اللہ تمہیں عرفہ میں لے جائے اگر کسی نے ایک دن پہلے چاند بھی دیکھا ہے اور اس کی گواہی نہیں پہنچ سکی خلیفہ تک حاکم تک مسلمان اسے قبول نہیں کر پائے کسی وجہ سے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج یوم ارفا نہیں بلکہ ایک روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسروف تابعی آئے انہوں نے کہا مسروف کو سب کچھ کھلاؤ اور خوب میٹھے کرو تو مسروف نے کہا کہ مجھے تو عرفہ کا خیال تھا میں نے تو روزہ رکھا ہے کہ آج عرفہ کا خیال ہے تو عائشہ صدیقہ نے پلٹ کر جواب دیا کہ مسروف عرفہ وہ دن ہے جس دن مسلمان عرفہ کے میدان میں تمہیں کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں تو جب مسلمان بھی جمع ہو گئے ہمیں ہمارے دوستوں نے بتایا کہ پشاور میں جو سرحد کا تقریباً مرکز ہے وہاں تقریباً نبے فیصد مسلمانوں نے روزہ رکھا ہمارے کام پر دور ہی نہیں گی ہم رویت حلال کے اعلان پر چلتے اللہ کلیم جو نہیں چلتے علماء ہے جو یا جو علماء کی پیروی میں کسی اتحاد پر ہے میں ان کو متون نہیں کر رہا میں متون کر رہا ہوں اس عمل کو جو لوگ اس تابوتی کمیٹی پر عمل کرتے ہیں اور ان مسلمانوں کی گواہی کو غیر قبول کرتے ہیں جبکہ یہ مسلمان سرحد کے اس وقت پاکستان کے بہترین مسلمان ان کا فلق ہم سے اچھا کیونکہ وہ جو ان کا ہرا کے ساتھ لڑ رہے ہیں وہ شریعت مانگ کر اس کی قیمت اللہ کے ہاں ادا کر رہے ہیں دن اور رات ان کی بیوہوں کا کوئی معاملہ نہیں گنتی کوئی نہیں ان کے آپاہ بچے اتنے ہیں کہ کون ان کا پرسانے حال ہے صبح ربض اللہ البل اکرام ان کے جوان مار دیے گئے اور مارے جا رہے ہیں اور وہ ڈٹے ہوئے میدان پر یقیناً ان کا سلفی یہاں کے فلفی سے بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے فضیلت بھی مجاہدوں کو کادین پر بیٹھنے والوں ہم بیٹھنے والے مسلمان میدان کے مسلمان اور وہ جہاد والے ہیں تو ان کے سلفیوں کو ان کے سلفیوں پر فضیلت ہے ان کے بدعتیوں کو ان کے بدعتیوں پر فضیلت ہے اور ان کی بلت بھی دن بدن کم ہو رہی ہے سلفیوں کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کی برخاست کی وجہ ان کی گواہی کو رد ہم نے کس طرح ٹھنڈے پیٹوں کر دیا اور کس طرح تعبت کی گواہی لی صرف یہ معاشرہ ہے اور کیا عادت بن چکی ہے ہماری ہمیں پتہ نہیں کہ ہم ایسا کیوں کرتے اسلام کے پیمانے بدل دیے گئے پیمانہ یہ ہے کہ سارے لوگوں کے ساتھ دیکھو یہ سارے علماء ماں آخر کون ہے یہ فلاح کون ہے اور یہ کون ہے اور آپ جس بنیاد پر غور کیجئے کہ کبھی بھی گواہی نہیں اس لی گئی جو کہ اسلام میں داخل نہ ہو جب ایک شخص میں ہے اسے کیا حق ہے کہ وہ گواہی بے چاند کے لیے ہم اس کی گواہی بھی قبول کریں گے ہم گواہی قبول کرنے کے بعد پوچھیں گے اتا شاد گواہی دیتا ہے اللہ الہب اللہ تو انہوں نے کہا وہ تو صرف یہی پوچھا تھا اللہ, الہی اللہ محمد الرسول وہ تو یہ کہتے وہ تو مرزا بھی کہتا ہے ظہر اللہ, اللہ اس نے نہیں کہا جس نے زہر اللہ کی پکار لگائی لا اللہ, اللہ محمد ال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نہیں کہا جس نے دین کی کسی بھی بات پر عمل نہیں کیا نہ نماز پڑی نہ روزہ رکھا شراب کی اور بدکاری کی یقین اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اس نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سوائے چاند کے کافر کہا قرآن کو بدلی کتاب کہا اپنے آئمہ کو معصوم کہا اس کی گواہی اسلام میں نہیں ہے تو پیمانے بدل دیے گئے تو تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا حکم تلاش کروں اور یہ تو کتاب وہ ہے جس میں ہر بات کی تفصیل ہے اور اہل کتاب کے بارے میں اے مسلمانوں شاق نہ کرو کہ یوگی میں سارے کو پتہ نہیں و آج نے یہی پتہ چل چکا ہے کہ اب اسلام کی باری ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اسلام کی فکر اس قدر مضبوط ہے اور آسمانی فکر ہے کہ اس کے ماننے والوں کو دنیا کی کوئی بھی سزا دے تو تم کسی کو مرتد نہیں کر سکتے ایک عورت کو مرتد نہ کر سکے مردوں کو تو مرتد کرنا درکنارک ہے اور جہاز پھیلتے چلا گیا وہ تو مان چکے ہیں تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا کلیمت و ربی کا اور تیرے رب کے کلمات جو ہیں وہ کامل اور اکمل اور مکمل ہے جو کہ سچائی پر مبنی ہے نزول کے اعتبار ہر اعتبار سے ہر قسم کے شیطانوں کے دفتر سے بالکل بری وہ ادلا اور ان میں انسانوں کے لیے ایسے دستور اور ایسے قوانین اور طریقے جو عادل پر مبنی ہیں کیونکہ ان کے بنانے والے نے بھیجے لا مبدل علی اللہ تعالی کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں کیونکہ وہ اللہ کے کلمات اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اس کا ہے پھر اس سے بہتر کلمات نہ کسی کے ہو سکتے ہیں اور نہ ان کلمات میں کبھی بھی ناکامی ہو سکتی ہے وہ کامیابی سے ہمیشہ ہم کنار میں بہت سمیع العالیم اور وہ سنتا ہے اور عالیم ہے اس کو ہر ایک کا علم ہے سن کہ کیا کہہ رہا ہے کہاں سے کہہ رہا ہے کس نیت کے ساتھ سناؤ اسے اپنی دل کی تمام باتیں اور اللہ سے مانگو غیر سے منہ پھیر لو اور اللہ پر یقین کر لو وہ ان تو اکثر منفل عرب اور اے نبی علیہ سلاط و اگر تم نے اپاق کی اکثر کی جو زمین میں آباد ہے انسانوں میں سے یو بلو کا آن سبیلّہ یہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے اکثریت ہمیشہ گمراہی پر رہی علی علم مین عیبہ میرے تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہیں ہمیشہ حق چھوڑوں میں رہا ہے کم لوگوں میں رہا ہے اور اکثریت نے اکثریت کے ساتھ چلنے کے لیے اپنی آسانیاں دیکھتے ہوئے اپنی خوشیوں اور رون کے برقرار رکھتے ہوئے ایک بڑی جماعت اور قوت بننے کے جھوٹے خیال سے ہمیشہ راستہ بدل لیا یہ تو زن کی پیروی کرنے والے ہیں. ان کے پاس یقین نامی کوئی چیز نہیں ہے إلا اور یہ سب عقل کے تیر چلانے والے ہیں ان کے پاس کوئی آسمانی راستہ نہیں ہے ان نہ ربا کا پورا میں یا بلو ان تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے وہ ہوا اعلام بل مفتین اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے یعنی تم بے شک ایک رہ جاؤ اگر تم حق پر ہو تو اللہ تو جانتا ہے نا؟ تمہیں کسی جی جی کی کیا پرواہ اصل بات تو یہ ہے میری کامیابی یہ ہے کہ میں حق پر مر جاؤں اور آپ کی کامیابی یہ ہر ایک کی کیا حق پر مر پیچھے کچھ بھی ہوتا رہے ہمیں اس کی کیا پرواہ یقینا ہمیں سب مسلمانوں کے حق پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے اور خواہش ہے مگر یہ نہیں کہ ہم اپنی ہدایت اس پر قربان کرتے لوگوں کو درست کرتے کرتے خود غلط ہو جائے مجھے سید موزودی کا وہ قول یاد آتا ہے بہت شاندار قول تھا کہ دیکھو انقلاب لاتے لاتے وہ انقلاب جو اللہ نے تمہارے اندر پیدا کیا اس کو نہ دباؤ بیٹھنا کم از کم اپنے انقلاب کو تو قائم رکھو کہ تم منقلب ہو گئے تم پہلے شیطان کے راستوں پر تھے اب رحمان کے راستوں پر چل نکلے ہو اگر تمہارا انقلاب جاتا رہا لوگوں کا انقلاب برپا کرنے کے لیے تو تم نے کیا کمایا تم نے سب کچھ کھو دیا او ان नारा। बचाओ نارا بچاؤ اپنی جان کو اور اپنے اہل کو آگے پہلے جان اور پھر اہل تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اگر میرے اندر قوت نہیں ہے کہ میں حق کی بات بباگے دوحل کہہ سکوں حق کے طریقے پر بباگے دوحل چل سکوں کم از کم اپنا تو بچاؤ کر لوں اپنے گھر والوں کا تو بچاؤ کر لوں کیونکہ دھارا بہت تیزی سے بہ رہا ہے معاشرے کا اور معاشرے کی قوت یہی جمہوریت کی قوت ہے جو کہ توحید والوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں علی ہجگری کی قبر سے جلوس نکالیں اور ان کے سلوگن ان کے مطالبات بھی اسلام کے مطالبات نہ ہوں بلکہ کفر کے مطالبات ہوں کیا مطالبہ تھا چیف جسٹس کی بحالی وہ چیف جسٹس جس نے دو دفعہ پھولوں کی چادر چڑھائی دو قبروں کا وہ چیف جسٹس جو کہتا ملک کے ایک حصے میں کوڑے مارنے کی سر عام سزائیں دی جا رہی ہے جو کہ انسانیت کی تجویز ہے وہ چیف جسٹس جو اس قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے جو اس اسمبلی کی اکثریت اور جمہوریت کے بدھ نے پاس کیا ہاں اللہ کے ہاں وہ قانون اللہ تعالی کی نافرمانی ہی کیوں نہ ہو اس کو بحال کرنے کے لیے میسا کے جمہوریت کے تحت انفا کا دور دورہ یہاں پر لے آنے کے لیے وہ کون سا مسا کے جمہوریت جو پیپلس پارٹی اور مسلم لیگ کے اندر ہوا ہے یہاں تک جو گر گئے ہم تو یہ معاشرہ ہی تو ہے جس نے ہمیں گرایا یہ وہی جمہوریت ہے جو لوح علیہ صلاح سلام کے وقت بھی موجود تھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک موجود رہی اور ہر زمانے میں یہ جمہوریت موجود ہوتی اس واسطے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست کرنا اور روزے کی عبادات میں اپنی نیت کو اس طرح سے قائم کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمارے عمل ہوں جتنے بھی ہوں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں اللہ تعالیٰ ان کامیاب کرے گا اور یہ معاشرہ اس کا خوف یہ بالکل جھوٹا خوف شیطان کا ان نماز و شیطان یہ صرف شیطان ہے یہ حقو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے فلاں خاف ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو ان گم تم اگر تم حقیقت ایمان لائے اللہ ہمیں ایمان والوں سے کر دے آمین سن آمین